رو کی ابتدا ہے اور سورت الانبیاء کی آیت نمبر تیس اولم یارل لدی نفرو کیا ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے کفر کیا یعنی کافروں نے غور کیا اند کا نتا رت کن بے شک آسمان و زمین دونوں بند تھے آسمان سے بارش نہیں برس رہی ہوتی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے اور جب تک اللہ تعالی نہ روکے کوئی بارش کو روک نہیں سکتا زمین بنجر ہے جب بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کھول دیتا ہے اور وہ سبزے کو اگاتی ہے ففا تخ نہ ہوما ہم نے ان دونوں کو کھول دیا کیا اس نعمت پر انہوں نے غور کیا وجہ مائی کل شین ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا اس کے کی ایک معنی تو یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں یہ نطفے سے پیدا ہوتے ہیں نطفہ ایک مایا ایک لکوڈ کی شکل ہے دوسری بات پودے ہوں انسان ہو کہ جانور سب کے لیے بنیادی ضرورت پانی ہے اس کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے پانی کا وجود ضروری ہے بلکہ میڈیکل سائنس کے مطابق انسانی جسم کے اندر پانی کی ایک مقدار کا ہونا بھی ضروری ہے افلا یؤمنون کیا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے کیا اب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ پانی ہم نے تو نہیں بنایا ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت اکسیجن اور پانی یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالی نے عطا فرمائی اور ہمیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا جو پیدا اس نے کیا اور پھر زندہ رہنے کے لیے ساری نعمتیں اس نے دیں تو پھر فرما برداری بھی اسی کی کرنی چاہیے وجہ اللہ فی الدی ہم نے زمین میں لنگڑ ڈالے یعنی پہاڑ اگر پہاڑوں کی شکل دیکھے ایسا لگتا ہے جیسے کیل ہوں آپ جب کسی چیز میں کیل گاڑتے ہیں تو کیل کا کچھ حصہ اندر ہوتا ہے اور کچھ حصہ اس کا سر جو ہے باہر ہوتا ہے تو اسی طرح پہاڑوں کو دیکھا جائے تو پہاڑوں کا کچھ حصہ زمین کے اوپر ہے اور کچھ حصہ زمین کی جڑوں کے اندر ہے ان تمید تاکہ زمین ان لوگوں کی وجہ سے کاپ نہ جائے اس کا لیول اور اس کا بیلنس ان پہاڑوں سے قائم کیا گیا یہاں تک کہ آج بھی زلزلے جب آتے ہیں تو زلزلے کے بارے میں یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے سائنسدان مل کر بھی اب بھی زلزلے کو روک نہیں سکتے صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ زلزلہ آنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے ایک دن باقی ہے یا تین دن باقی ہیں آنے کی وہ پیشینگوئی تو کر سکتے ہیں وہ کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے مگر زلزلے کو روکنے کے لیے کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہے بارش کی پیشنگوئی کی جا سکتی ہے لیکن بارش کو روکا نہیں جا سکتا طوفان کے بارے میں یا سیلاب کے بارے میں یا آندھی کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خیال آنے والی ہے لیکن اس کے رخ کو موڑنے کی ان میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے آج جو زلزلوں کا سبب بتایا جاتا ہے وہ بھی آپ غور کریں تو پہاڑ ہے یعنی پہاڑوں کی وہ چٹانیں جو زمین کے اندر ہیں جو کئی کلومیٹر نیچے ہیں ان چٹانوں کی پلیٹوں میں جب حرکت واقع ہوتی ہے تو زمین ایک لرزہ کھاتی ہے اور ایک لرزے کے اندر انسان کی صدیوں کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں 7.5 8.5 یہ زلزلے کا جو اسکیل ہے یہ خطرناک ہے زلزلہ پروف جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں وہ نائن پوائنٹ فائیو تک یا ٹین تک وہ زلزلے کو برداشت کر سکتی ہیں لیکن جب زلزلہ اس سے بھی زیادہ آتا ہے تو چاہے کتنی ہی زلزلہ پروف عمارتیں بنائی جائیں زلزلے کی ایک شدت ایک اس کا اسکیل ایسا ہے کہ اس موقع پر دنیا کی کوئی عمارت برقرار نہیں رہ سکتی اسی طرح سیلاب کو روکنے کے لیے جو پل بنائے جاتے ہیں بند بنائے جاتے ہیں بیراجے بنائی جاتی ہیں اس کی بھی ایک طاقت ہے ایک لمٹ ہے اللہ کے غزب سے ہم نہیں بچ سکتے وہ چاہے ایک لمحے میں سب کو تباہ کر دے انسان کو ڈرنا چاہیے وہ یہ نہ سمجھے کہ کشمیر میں زلزلہ آیا کراچی میں تو کبھی زلزلہ آیا ہی نہیں اللہ تعالی چاہے تو آ سکتا ہے چاہے کس قدر مضبوط عمارت میں ہوں ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر گناہ کرتے ہوئے زلزلہ آئے اور نوزب اللہ مظالق کوئی شخص ہلاک ہو جائے تو کیسی بری موت ہوگی کشمیر میں جب سرحد میں اور کشمیر میں زلزلہ آیا تو بعض لوگوں کی لاشیں شراب خانوں سے نکالی گئیں بعض لوگوں کی لاشیں اس حالت سے نکالی گئیں کہ وہ زنا کر رہے تھے اب بتائیے کیسی بری موت ہے مرنا تو ہر ایک کو ہے ہمیں گناہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اگر اس وقت موت آ گئی تو کس قدر بری موت ہوگی وجا اللہ فیح فاجن سب اللہ اللہ اور ہم نے اس زمین میں کوشادہ راستے بنائے تاکہ تم راستہ ڈھونڈ سکو چاروں طرف پہاڑی نہیں بلکہ پہاڑوں کے درمیان غار بھی ہیں درہ بھی ہے پھر میدانی علاقہ بھی ہے پھر جنگلات بھی ہیں وجال سما سک اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا سقفن مانے چھت محفوظ گرنے سے محفوظ ہے یہ چھت گرتی نہیں ہے ورنہ کوئی بھی چیز ہم بنائیں یہاں تک کہ مصنوعی سیارے فضا میں ڈالے جاتے ہیں ایک وقت تک وہ کام کرتے ہیں پھر ان کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے پھر پرانے ہو کر گر جاتے ہیں لیکن کوئی ستارہ کوئی سورج کوئی چاند کوئی آسمان صدیہ بیت گئیں اس میں کوئی رکھنا یا کوئی کمزوری یا کوئی نقصان پیدا ہی نہیں ہوتا وہ انیات مدون اور وہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں غور و فکر نہیں کرتے و حو اللہ خل قلع لہارا وہ ذات جس نے رات اور دن کو پیدا کیا وہ شم سول قمر اور سورج و چاند کو پیدا کیا کلن فی فل کی ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے مشینیں خراب ہو جاتی ہیں اڑتے ہوئے جہاز خرابی کی وجہ سے گر جاتے ہیں یہ سب انسان کا بنایا ہوا ہے گو کہ انسان کو طاقت عقل شعور اللہ ہی نے دیا مگر اللہ تعالی نے تم پر کیسا کرم کیا اگر یہ سورج اوپر سے گر جائے تو تمہارا کیا ہو سورج پر جو درجہ حرارت ہے اس کے بارے میں سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں سینٹی گریڈ درجہ حرارت وہاں پر ہے سورج زمین سے ایک لاکھ سے زائد گنا بڑا ہے سورج اس قدر بڑا ہے کہ اللہ تعالی کی شان کس قدر بلند و بالا ہے لیکن آج کل کے سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورج چھوٹا ہے بعض ستارے تو اس سے بھی نو سو گنا بڑے ہیں تو یہ کس نے بنائے صرف سائنس کی باتیں سن کر اور کائنات میں غور و فکر کر کے صرف علم حاصل اور نالج کی حد تک ہم رہیں یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے ایک اسٹیپ جائیں اور سوچیں کہ یہ سورج یہ ستاروں کو حرارت دینے والا انہیں طاقتیں دینے والا کون ہے و رب العالمین ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اسی کا کہنا ماننا چاہیے وماں جا لشر قبل کل خلدا کسی بشر کے لیے ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں کی نہ رکھی ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے اف متا کیا اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں فہم خالدون تو یہ کافر کیا ہمیشہ رہیں گے یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ وقتی طور پر یہ اسلام کی تحریک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ہوگا تو اسلام ختم ہو جائے گا تو فرمایا کہ یہ آپ کے وسال کا انتظار کرتے ہیں تو کیا یہ خود ہمیشہ دنیا میں رہیں گے کل قطل موت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے نب بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ بشر و خیری اور ہم تمہیں تکلیف اور نعمتوں سے آزماتے ہیں کبھی تکلیف سے آزماتے ہیں کبھی نعمتیں دے کر آزماتے ہیں وہ تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ہر ایک کو مرنا ہے موت سے فرار ممکن نہیں اقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کر لے ادارہ آکل لدی نہ کا فرو إِلَّا ن کا اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں احادی یا زکرو علی اور کہتے ہیں کیا یہ وہی شخص ہیں جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں آپ میں لوگ کہتے ہیں ہم بے ذکر رحمان کا یہ لوگ رہمان عزا وجل کی یاد سے انکار کرنے والے ہیں رحمان عزا وجل کی یاد سے غافل ہیں خل قل انسان اجل انسان جلد باز پیدا کیا گیا انسان میں جلد بازی ہے مثلاً اس نے اگر دعا مانگی ہے اس میں بھی جلدی ہے وہ سمجھتا ہے آسمان سے سیدھا جو ہے میرے لیے من و سلوا کے نزول ہو جائے گا اس نے اگر کوئی کام شروع کیا ہے تو فورن وہ ریزلٹ کا متمنی ہے لیکن جو شخص اپنی اس فطرت پر قابو پالے اور متحمل مزاج ہو جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے چونکہ کاروبار کرنے کے لیے اپنی فیکٹری کو مینیج کرنے کے لیے بڑی بردباری اور برداشت اور تحمل چاہیے خلق الانسان انسان عجل انسان جلد باز پیدا کیا گیا سی کم آیاتی ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا فلا تستا پس بس تم جلدی نہ کرو تو کافر یہ کہتے تھے کب نشانیاں آئیں گی کب عذاب آئے گا تو فرما جلدی مت کرو آئے گا ضرور ہمارے لیے بھی عبرت ہے نماز نہ پڑھنے کی یہ سزا ہے جو گناہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ بلافر ذلیل و رسوا ہوتا ہے دنیا بھی تباہ ہے آخرت بھی تباہ ہے جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں تو کبھی کبھی انسان کو جلد بازی آ جاتی ہے وہ کہتا ہے میں تو سب کچھ کر رہا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا جو قرآن و حدیث میں کہا گیا وہ ہو کر ضرور رہے گا عقلمندانہ اس وقت سے فائدہ اٹھائے اور سچی پکی توبہ کر لے وہ یقولا اور وہ کہتے ہیں ان ہادل وادقین یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو یعنی یہ قیامت کب آئے گی اللہ کا عذاب کب آئے گا لو یادین کفرو کاش کافر جانتے ہی نہ اس وقت کو لا یا کفونا انجو ہی منارا جب جہنم کی آگ ان کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور وہ اپنے چہروں سے جہنم کی آگ کو روک نہیں سکیں گے کاش یہ کافر اس وقت کا صحیح تصور کر سکیں ولا انہور اور یہ جہنم کی آگ کو اپنی پیٹ کی طرف بڑھنے سے بھی روک نہیں سکیں گے اولا ہوم یون اور ان کی مدد نہ کی جائے گی تو وہ وقت آنے سے پہلے اگر کوئی پہلے ہی تصور کر لے جو اچھا بزنس مین ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کا نتیجہ پہلے وہ تصور کر لیتا ہے اور جو نادان ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے نقصان کرتے کرتے جب نقصان پر پہنچ جاتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا تو ہم اچھے بزنس مین بنے آخرت کا بزنس کریں اور وہ چیز جو آگے جا کر ہمیں تباہ کرنے والی ہے ابھی سے اس کا تصور کر کے اس تباہی سے بچ جائیے بل بلکہ تتیم بگ ان کے پاس یہ قیامت اچانک آئے گی کسی طرح اللہ کا عذاب بھی اچانک آئے گا فتب پس تو ہم وہ قیامت انہیں بدہواس کر دے گی اسی طرح اللہ کا عذاب بھی جب آتا ہے تو بندے کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں فلا یس نہ پس وہ اسے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے ولا هم اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی اس وقت محلت ختم ہو جائے گی رسول قبل کا اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہا قبل لدین سخیر پس جن لوگوں نے رسولوں سے مذاق اڑایا اسی مذاق نے انہیں تباہ کر دیا تیسروں کو مکمل ہوا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑی اللہ علیہ